السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ حضرت ماشاء اللہ بھائی کسی نے یہ, یہ, یہ سپیچ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے یا کسی نے اس کو ریکارڈ کیا ہے ایسا کیا کریں جب بھی حضرت جو ہے وہ بیان کریں نا تو یہ شیعہ اور کادیانیوں پر جو تو اس کو ریکارڈ کر لیا کریں نہیں چونکہ اس کو تو ڈالنا بھی ہے مجھے ابھی جو ہے وہ یاد آیا مجھے اب میں نے ان شاء اللہ یہ ہر کسی کا جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میری سمجھ نہیں آ رہی یار آپ کا ولیوم لو ہو ہوگا یار کیا سب کو میرا ولیوم بڑا لو آ رہا ہے سب کو میرا والیم لو آ رہا ہے کیا میری آواز کم ہے ہیلو بھائی کوئی ہے روم میں وہی سوکی ہے یار یار سبانا صاحب آپ ایسے جو ہے وہ آپ کا اپنا والیم لو ہوگا یار آپ دیکھ لیں اس میں والیم سپیکرز کے آپ نے کم کیے ہوں گے یا آپ کان وان جو ہے ان کو دیکھیں صاف صاف کریں کوئی تیلے چیلے مارے ان میں یار میں اور زیادہ ڈا دیتا ہوں یار یہ اب ٹھیک ہے بار آپ جی چلے چلو لو بھی تھا اور کلیئر یار باقی سب کو دیکھیں سب کہہ رہے ہیں وائس اوکے وائس اوکے حضرت بھی کہہ رہے ہیں مریض صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں اور کوئی ہے جی روم میں اسمانا صاحب کا وہم دور کریں جناب دیکھیں یہ سدائے رضا بھائی نے بھی کہہ دیا وہ اس اوکے اب اور آپ کو کتنی جو ہے وہ چاہیے تو آپ کچھ کریں اپنا بھائی آپ بڈے تو عزت یہ دس دن جو ہے وہ شیئن کا اپ پھر آپریشن رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی وہ سو کے ہے پہرے نو چیز جی. دیکھے یہ مدنی نے بھی کہہ دیا مدنی بدر نے ٹھیک ہے تو یہ بھی مدنی ہے جناب تو عرد یہ دس دن جو ہے وہ شیوں کا آپریشن رہے گا پھر ان روز تو بڑی اچھی بات ہے چلے اچھا جو ہے نا جس طرف جائیں جناب یہ ان کے ذاکر میں نے دیکھے ہیں حضرت یوٹیوب کے اوپر وہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بنگی چرسی نہیں ہوتے اور جناب بال جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور جناب گلے میں جناب گلے بھی کھلے ہیں ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور جناب عجیب نہ کوئی منہ نہ متھا اور جناب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں جناب ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بس پیسے حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جی جی ان کے زاکر ان کے جناب وہ عجیب ہی جو ان کے وہ نوہی وہ, وہ پڑھتے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کو یوٹیوب کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے پانچ چھ جناب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایسے جناب جوڑا وہ اڑاوا پہ لاندے سب جی سب نے جی ٹھاکر میں سنیا کہ پاکستان دے جنیا نا نو محرم نو جان بوجھ کے گوڑے کا پیشاب ڈال سنی بھی پی جناب خوشی پتہ نہیں تبرک برق سجدے کی سمجھتے ولیکم السلام رحمت اللہ کی حال چال ہے جناب ایم ٹی ٹھیک ہو ٹھیک ہوتے جناب نہیں ہے تو آ ہم بھائی کسی نے مائک پر آنا ہے جناب کالے کپڑوں کی بات ہو رہی تھی کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں آج کل تو بڑا عام ہو گیا گا پاکستان میں ہر بندے نے جناب یہاں پر بھی میں دیکھ نا باش یہ وہ کالی پینٹ کالی جیکٹ وہ پہننا شروع کر دیتے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایک نیا ڈرامہ ہے آج جائیں بھائی کسی نے السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے ایک منٹ السلام علیکم حضرت میں نے ایک تاریخ میں واقع کیا پڑا تھا جیسے آپ کالے لباس کے بارے میں فرما رہے ہیں سارا بیان تو میں نے نہیں سنا تھوڑا تھوڑا درمیان میں میں سنتا رہا ہوں اور یہ تھا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ بنی عباس جو تھے جو خلیفہ آئے تھے بنی عباس میں انہوں نے مطلب کہ یہ کالا لباس جو ہے نا لوگوں کو زبردستی پہنانا شروع کیا تھا اور ایک اللہ کے ولی ایک بڑے ولی کہ آپ کیوں نہیں کالا لباس پہنتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تعلیمی اس کو سوری علمی گفتگو کی نے فرمایا کہ یہ لباس تو نہ مردوں کو پہنایا جاتا ہے نہ دلہن کو پہنایا جاتا ہے تو مقصد یہ کہ پھر اس طرح کے آپ نے کوئی جواب دیے نا اور اس کو چپ کرا دیا تو اس نے کہا تو اس کے اوپر حضرت کچھ روشنی فرمائیں کہ یہ جو عباسی خلفا گزرے ہیں تو رو تھے یا کیا تھے کیونکہ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہیں تو برال آج تو یہ شیعہ جو ہیں دس محرم تک تو, تو Pakistan السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ماشاء اللہ شیر حق کی آئی ڈی بھی روم میں نظر آ رہی ہے جی آئی ڈی جو ہے ماشاء اللہ السلام جی آپ اصلی شیر حق ہیں جی جو پہلے تشریف لاتے تھے کوئی اور صاحب ہے تاکہ آپ کی پیاری پیاری آواز نہیں جا سکے یہ سوانا بھائی تقریر نہیں سن رہے تھے بلکہ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ان کے کان میں آواز پڑی ہے جناب کہ وہاں کو کالے لباس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ خلیفہ عباسی جو ہیں وہ تو کالا لباس اس کے کالے لباس کا جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں تو آپ لوگ منع فرما رہے ہیں یہ کیا جوڑ ہوا جی ہم؟ بھائی ہمارے لیے تو میں نے کتنی عدیب کتنی روایتیں شیعہ کی کتابوں سے اے بیان بیانے کہ کالا لباس پھر فرونیوں کا لباس ہے کالا لباس جہنوں کا لباس ہے اور کالا لباس جو ہے اس سے تو امہ نظام نے منع فرمایا کہ یہ پہن کر نماز نہیں پڑھنی اور جناب والا پھر بھی پھر بھی جناب والا ایسے وہ بنو عباس جو تھے یا کوئی بھی تھا ہمارے لیے اچھے نہیں ہے وہ جانتے تھے کہ اما اظام جو ہے اس لباس کے سخت مخالف ہیں جی تو ہمارے لیے جو ان کے مخالف ہیں وہ تو حجت نہیں نا اور مخالف ہوتے ہوئے بھی جناب وہ شبد لباس کا حکم دے رہے ہیں جی مامون رشید شیعہ تھا اور وہ سبز لباس کا حکم دے رہا ہے تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ بات حجت ہے جو یہ پہننے والے جو ہے نا یہ ان کے اپنے اماں سے کوئی بات منقول ہوگی جی باہر کو تو یہ لوگ بھی نہیں مانتے حتیٰ کہ, حتیٰ کہ میرے ساتھ ان کے شیوں نے انہیں مناظرہ کرتے ہوئے کہا جی ہم تو امام حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں مانتے ہم کسی دوسرے کو بارہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے حتیٰ کہ اہل بیت عزام کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو اب باسی سے تو بہت دور کی بات ہے جی تو شیر حق صاحب تشریف لا رہے ہیں سوانا بھائی یا تو ٹی وی بند کریں اور یا ہمارے, ہمارے پاس بیٹھ کرنا نا آپ بات کریں آپ تو ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں تو بعد میں آگے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایسے ایسے کوئی جواب نہیں دیں گے ایک طرف یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ کیوں بھائی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا ये कहते हैं जी टीवी नहीं बंद कर सकते जी है ही नहीं कितना बड़ा <laughs> क्या टीवी नहीं है अरे भाई मैंने खुद देखा है क्यों भाई आप लोगों ने सबने देखा नहीं ये टीवी ऑन करके हम लोगों को भी वो कैमरे से दिखाते रहते हैं ابھی ابھی ابھی آپ, آپ اس میں مشغول تھے ابھی ٹی وی نہیں ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور علامہ صاحب امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور حاضر ہیں جناب آپ کی خدمت میں آپ حکم فرمائیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور میں وہ اصلی والا ہی شیر حق ہوں کہ جو آیا کرتا تھا اور آپ کو محرم الحرام کا مہینہ مبارک ہو اور اس بات کی تمنا ہے کہ آپ دعا فرمائیں ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے تقدس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور خوب ساری زندگی حضور کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور علم دین حاصل کرنے کی توفیقہ فرمائے اور کیسے حضرت والا آپ تھا ٹھاک امید ہے خوش ہوں گے مائک فری کرتا ہوں میں روم میں یوں حضرت کوئی حکم ہو تو ضرور ارشاد فرمائیے گا آئیے مائک السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب عرض ہے عرض ہی سکتا ہوں نا کہ آپ روزانہ تشریف لایا کریں تھوڑا بہت روم میں بیان فرمایا کرے تاکہ روم کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو اور بد مذہبوں کا رد آپ فرمایا کرے تاکہ بد مذہبوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں بلکہ جاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت ادا فرمائے اور آپ سوانا بھائی کا سوال سن کے جواب بھی فرما دیں سوانا بھائی کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام السلام حضرت میرا سوال جو ہے یہ کالے کپڑوں کے ہماری طرف ایک رواج ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی والے کپڑے نہ لے کر دو یہ سارا ہٹا کوئی کپڑے وغیرہ تحفے میں یا کوئی پاکستان آنا جانا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ آپ نہیں دے سکتے تو یہ میکے کی طرف سے آئیں گی اس طرح تو اس میں ریپیٹ کروں میں کس طرح ریپیٹ کروں حضرت آپ آپ سمجھ گئے میں حضرت آپ سمجھ گئے ہیں پلیز ہماری طرف یہ ہے کہ جناب جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ شور کی طرح السلام علیکم سوانا بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے سوانا بھائی مجھے لگ رہا ہے, آپ نے اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ باہر لان میں رکھا تھا وہاں برف بہت پڑ گئی آپ تو آپ کے لیپ ٹاپ کو برف لگ گئی ہے جناب اس کو تھوڑا اپنی بٹی کے پاس رکھے جہاں آپ کا ہیٹر چل رہا ہے نا کمرے میں وہاں رکھیں لیپ کو تاکیا. آپ کی آواز آ سکے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے دوبارہ آ جائیں السلام علیکم و اللہ آواز بریک ہو رہی تھی ابھی ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہٹ کا رہا سے کہ آج چلو موقع ملا ہے تو پوچھ لوں کہ یہ ہماری طرف جو ہے نا یہ ہے کہ جو کالے کپڑے ہوتے نا یہ مرد عورت اگر پہننا چاہے نا تو وہ مرد نہیں لے کر کہتے ہیں کہ مرد نہیں دے سکتا عورت کو وہ اگر کالے کپڑے پہننا چاہیں تو اس کے والدین کی طرف سے ہی وہ لے کر آتی ہے مطلب یا وہ دیتے ہیں اس کو تحفے میں تو اس میں کیا کوئی اس میں کوئی کیا وجہ ہے وہ مرد جو ہے کالے کپڑے کیوں نہیں وہ دے سکتا کہ اس مہینے یہ کسی مہینے کے لیے نہیں ہے یہ عام ہے یہ عام ہے بالکل نا تو اس کی مجھے وجہ نہیں معلوم ہو سکی یا نہیں جی باس جی یہ مہکے والوں کی طرف سے اس کے کے ماں سوانا بھائی آپ کی آواز اب بھی بریک ہو رہی ہے میرے خیال سے آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ عورت کالے کپڑے خریدنا چاہے اپنے لیے تو اس کا شوہر اس کو لے کر نہیں دیتا بلکہ میکے والوں کی طرف سے آتے ہیں آپ کا سوال یہی ہے آپ کا سوال یہی ہے اچھا یہی سوال ہے تو علامہ صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے علاقے میں جس علاقے سے یہ بلونگ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی پسماندہ علاقے سے تعلق ہے ان کا میر پور آزاد کشمیر سے ہی ہے یہ تو اس لیے ان کے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بازار سے جا کر اپنے لیے کالے کپڑے نہیں خرید سکتی اگر ان کو کتنا ہی کوئی خوبصورت ڈیزائن پسند ہو کالے کپڑے ان کو پسند نہیں لیکن وہ نہیں یہ پورے سال کی بات ہو رہی ہے یہ محرم کا سوال نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ پورے سال کے لیے یہ ان کے ایک سسٹم ہے یا رواج ہے جو بھی ہے تو کالے کپڑے اگر لے تو ان کا شوہر ان کو خرید کر دیتا بلکہ میکے سے وہ کپڑے ان کے والدین جو نا وہ بھجواتے اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کی کیا یہ ایسا کرنا کیا اب یہ تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں حضرت یہ تو انہوں نے ایک رسم دیواج ہے اب علامہ صاحب اس کو کیا جائے یا کا جائزہ دیں گے خیر علامہ صاحب تشریف لائیے السلام علی. علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھائی ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت کو اس کا شوہر جو ہے وہ لباس خرید کر نہیں دے سکتا نہیں دیتا اور اس کے ذروالے گھر والے دیتے کچھ شرم چیز نہیں ہے بلکہ ایک جاہلوں والا کام ہے جی ایک رسم بنا لینا ایسی جو شریعت میں نہیں ہے تو جاہلوں والا کام ہے اور اس سے تو جہالت سے دور ہی رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو آپ دیکھا عورتیں اکثر جو ہیں کالے رنگ کا سیاہ برقع استعمال کرتی ہیں جی وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہ مذہبی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ پردے کا زیادہ اس میں اہتمام ہوتا ہے اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کالا لباس مرد حضرات جو محرم کے مہینے میں اے پہن کر ایک مذہبی اشعار اس کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ مذہب میں یہ چیز ہے کہ سو کے دنوں میں کالا لباس پہنا جائے یہ بات جو ہے نا یہ جائز نہیں یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں جیسا کہ اکثر شیعہ حضرات جو ہیں ان کے جو ملا حضرات ہیں ملا تو نہیں سب کے سب نہیں بلکہ پاکستان میں کثرت سے ان کے حضرات جو ہیں وہ کالی پگڑیاں باندھتے ہیں تو وہ, وہ ٹھیک نہیں ان کے بارے میں آئیں اہل بیعت کے خطوے موجود ہیں جو میں پہلے آپ لوگوں کو پیش کر, کر چکا ہوں جی تو ایک کام ضرورت کے تحت کیا جائے خواہ اس میں کوئی آپ سمجھ برائی بھی نظر آتی ہو وہ جو ہے اس میں شریعت اجازت دیتی ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں رواج ہے اور رواج جو ہے نا وہ اگر غلط ہے تو وہ دین میں حجت نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ شیر حادثات تشریف لائیں گے وہ زیادہ بہتر جو ہے نا اس کا جواب دیں گے جزاک اللہ خیر میں اب ان کے لیے جو ہے نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شیر حادثات تشریف لائیں اور ان چیزوں کا جواب دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم اچھا علامہ صاحب السلام علیکم اچھا علامہ صاحب السلام جی السلام علیکم علامہ بدن رضا صاحب میرا بھی اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ جیسے ماتم کے لیے جو ہے وہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جیسا کہ ماتم کے حوالے سے ہمارے یہاں الیکشن میں اس کے حرام کا ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے تو اب جیسے ان کے ہاں جیسے دلیل دی جاتی ہے ان کی طرف سے بھی کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ویسے قرمی جو تھے جب ان کو سرکار علی صلاح والسلام کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک دانت جو ہے نا اپنا شہید کیا پھر یہ خیال آیا کہ یہ دانت نہیں ہوگا تو یہ دانت ہوگا پھر یہ یہ کر کے اس طرح سوچتے سوچتے کرتے کرتے انہوں نے اپنے پورے کے پورے دانت شہید کر دیے تو اگر یہ چیز حرام ہے اور ناجائز ہے پھر آپ کے آپ تو بڑے عشق اور محبت کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہو بڑے جناب ان کو عاشق رسول کہتے ہو بڑا اس طرح سے کہتے ہو تو وہ یہ اس طرح سے یہ دلیل دی جاتی ہے تو اس حوالے سے کیا موقف ہے علماء اہل سنت کا فکہ اہل سنت کا السلام علیکم علامہ بدمزر صاحب آپ ہیں روم میں حضرت آپ روم میں ہیں علامہ صاحب آپ روم میں ہیں جی علامہ اشرف القادری صاحب آپ روم میں ہیں جی تشریف بھائی دانت مبارک شہید کر دیے تھے وہ ایک ماتم کی صورت ٹھیک ہے نا دانت مبارک جو ہے وہ ایک ماتم کی صورت تھی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ فیل جو ہے جو کیا ہے وہ ماتم کی دلیل میں ہے تو سن لیجئے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا نہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سنا حضور علیہ السلط والسلام آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو آپ نے محبت کی وجہ سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اپنا دانت مبارک شہید جو ہے نا وہ کر لیا پھر شک ہوا پھر دوسرا کر لیا پھر تیسرا کر لیا پھر چوتھا کر, کر لیا یہی بات آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے دانت اکھاڑ لیے محبت کی وجہ سے لیکن یہ بات تو آپ ذہن نشین رکھیں اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ جو لوگ یہ دلیل کے طور پر ماتم کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ان سے میری التماس ہے کہ حضرت ابیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سا دانت ہے تو انہوں نے دانت مبارک شہید کر لیا لیکن ان لوگوں کو چونکہ یہ محبت میں یہ کام اگر کر رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی گردن شریف پر خنجر چلایا گیا اور گردن شریف جو ہے وہ کاٹ دی گئی کاٹ لی گئی اور سرے انور کو اتار کر لے کے اب ان کو اس محبت کی دلیل دیتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ جناب اسی طرح اپنے سر کٹوائیں نہ کہ ماتم کریں ہاں جی اس لیے اس چیز کی اس چیز کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اگر اس چیز کے ساتھ نسبت اگر پیدا کرنی چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امام صاحب کو چڑیا مار کر اے جناب جنجیریں مار کر یہاں بھی زخم لگا ہوگا یہاں بھی ہوگا ادھر بھی لگا ہوگا خون نکالتے ہیں ہم محبت میں کر رہے ہیں اور یہ جائز ہے اور ان کو یہ دوسری تمام چیزوں میں شک ہو سکتا ہے کہاں کہاں زخم ہوا ہے لیکن اس چیز میں شک نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا جو سر انور اتارا گیا ہے اس میں شک نہیں لہذا محبت کا مظاہرہ اس طرح کریں کہ ہم سنیوں سے اس خدمت کو لیں کہ یہ اپنے اپنے سر جو ہے نا وہ ہمیں اتارنے کی اجازت دیں تاکہ محبت میں جو کام محبت بوب کا ہوا ہے وہی ادا ہو سکے ٹھیک ہے نا لہذا حضرت او بیس کرنی ربی اللہ تعالی ان کا وہ پیل جو ہے اس کی لہٰذا اگر نسبت ہوتی تو پھر جناب والا ہم اس کا تو جواب ہی دیتے ایک بات دوسری صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو ہے نا بہت سے حالتیں پیش کرتے ہیں اپنے اترازوں میں ایک یہ ہے کہ حضور علیہ سلاد والسلام آپ کے بسال شریف پر حضرت آشف صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی ماتم کیا ہے یہ لوگ جو ہے نا ہم, ہم لوگوں کو ور کے لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور وہ جو ہیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھا جی سنیوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی معتم کیا ہے جیسا کہ اے اے اے اے انہوں نے اپنی کتابوں میں سیرت ابن شام کے حوالے سے اور تبری کے حوالے سے ایسی روایتیں جو ہے نا یہ لوگ پیش کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کی سنس صحیح نہیں ہے ان کے راوی جو ہیں شیر حق تشریف فرما ہے یہ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ منکر الحدیث ہیں جی اور شیعہ لوگوں نے یہ روایت جو ہے وہ بیان کی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں جی اگر ان کی اس پر اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کہ اس کے راوی کس طرح جناب ضعیف ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر صنعت کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام روایتیں جو ہیں مصنوعی اور بنوتی روایتیں ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی السلام علیکم نومان بھائی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے علامت صاحب سے نومان صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے علامت صاحب سے جی آپ آ جائیں بائک پہ مائک پہ آ جائیں سامانا بھائی آپ آ جائیں سامانا بھائی آپ آ جائیں السلام علیکم سوال پوچھنا ہے تو آج نے کافی دیر ہینڈ ریز کیا بٹ بٹ کیا ہے ٹرائی کر لیں چلو آپ کی مرضی حضرت میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ یہ جو مطلب کہ واقع کر بلا جو ہے اس کے بارے میں جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے یہ سیاسی جنگ تھی یہ کافی اس طرح کے بھی لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں جن کو واقع کر بلا کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی سنی سنائی باتیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مہاراج اللہ یہ سیاسی جنگ تھی تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم لگے گا السلام علیکم سمان بھائی آپ نے سوال پوچھ لیا اچھا اپنا نومان بھائی دیکھیں آپ یہ سامنے جو لکھا ہوا ہے نا پش ٹو ٹاک آپ کی ونڈو جو کھلی ہے اس میں سامنے لکھا ہوا پش ٹو ٹاک آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو مائک آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جب میں مائک چھوڑ دوں تو آپ اس کو ڈبل کلک کیجئے گا تو مائک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اگر آپ کے پاس مائک ہے تو اور اگر آپ کا مائک بیلٹن ہے تو آپ بات کرنا جب میں مائک چھوڑوں جب میں مائک چھوڑوں تو آپ جو ہے نا اس کو ڈبل کلک کیجئے گا مائک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے آ جائیں مائک پہ السلام علیکم السلام علیکم اب آواز آ رہی ہے میری بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا بہت شکریہ حسن بھائی میں وہی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ کیا مسئلہ ہے یہ بار بار دیوار جو ہے نا میرے سامنے آ جاتی ہے میں جب مطلب مائک پہ آنے کی سوچتا ہوں تو یہ دیوار نہیں کیوں آ جاتی ہے سامنے نا تو سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نا اگر سجدہ سو کر لیتے ٹھیک ہے نماز نماز میں نا سجدہ سو اور اتیات میں اسی دوران ہمارے ساتھ پھر کوئی ایسا واجب چھوٹ جاتا ہے کہ مطلب جس میں ظاہر سجدہ سو مجھے یہ پوچھنا تھا کیا دوبارہ سجدہ سو کرنا پڑے گا جیسے ہم نے سجدہ سو کر لیا ایک واجب چھوٹ گیا تھا ہمارا اور جیسے سجدہ سو کیا اطیات پڑھ رہے تھے پھر مطلب واجب چھوٹ گیا تو کیا دوبارہ سے سجدہ سو کرنا پڑے گا امید ہے میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ کون سا واجب نہیں مطلب اطیات کے بعد جیسے اگر ہم سے کوئی چھوٹ گیا ہوتا ہم پوری نہ پڑ سکے ہو ٹھیک ہے یا الحمدریف پڑ دی ہو کچھ اور پڑ دیا ہو مطلب سجا صاحب کرنے کے بعد نا ہم نے پھر واجب چھوٹ گیا کوئی یا ایسا فیل ہو گیا جیسے ہم نے کچھ اور پڑھ دیا ہو اتیات کی جگہ تو کیا دوبارہ سے سجا پڑے گا یہ سوال تھا میرا جی بہت شکریہ جی فیڈی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اے سب سے پہلے تو سوانا بھائی کا بھائی نے یہ فرمایا ہے کہ کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی جنگ جو تھی وہ ایک سیاسی جنگ تھی ٹھیک ہے اگر ایک سیاسی جنگ ہوتی تو پھر بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ اہل بیت کی عورتیں نہ ہوتی بلکہ اس کی جگہ ایک لشکر ہوتا یعنی جو آسانی سے تیار ہو سکتا تھا یہ ایک سیاسی جنگ نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان صاحب جو ہے وہ سیاسی جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لے گئے ٹھیک ہے اس لیے یہ سیاسی نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ سیاسی جنگ تھی اصل میں وہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے ہیں اور یزید کو حق پر کہنے والے ہیں اس لیے وہ اس رنگ کو دوسرے رنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا ایک سیاسی جنگ تھی کوئی ایسی بات تو نہیں تھی تو امام حسین ماض اللہ میں نے بہت سی کتابوں میں ایسا پڑھا ہے کہ وہ باغی تھے باغی سے جہاد کرنا بہت ضروری تھا ایسے بہت سی چیزیں جو ہے نا کتابوں میں موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال نعمان صاحب کا ہے سیدا صاحب ایک آپ نے ادا کر لیا ہے اس کے بعد تو کوئی ایسا واجب ہے ہی نہیں جو چھوٹ جائے ٹھیک ہے نا چوٹنے والا واجب تو ہے ہی نہیں ہے تو اس لیے اور اس پر روشنی جو ہے مزید روشنی جو ہے حسان بھائی جو ہے نا وہ اور تشریف لا کے نا روشنی ڈالتے ہیں ان شاء اللہ یہ مسائل میں یہ بھی بہت ماسٹر ہیں میں بس ایک دو منٹ کے بعد واپس آتا ہوں اور پھر انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ جس کی بھی فرماتا کے ساتھ جزاک اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا اپنا مسئلہ تو آپ کو بتا دیا ہے علامہ صاحب نے نعمان بھائی اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل کوئی دیکھنا چاہیں تو بہار شریعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور نماز کے احکام جو امیر اہل سنت دعوت برکات المعالیہ کی تصنیف ہے ڈبلو ڈبلو پر یا کتاب آپ کو مل جائے گی اس میں بھی انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی تفصیل مل سکتی ہے اور بھی جو یہ ہماری جو islamiceducation.com ہے اس کو بھی آپ وزٹ کریں اس میں بھی شاید یہاں پر آپ کو مل جائے ورنہ آپ کو وہاں پر دعوت اسلامی پر تو مل ہی جائے گی ٹھیک ہے نا وہاں سے آپ مزید اور ڈیٹیلس لے لیجیے گا ان شاء اللہ کو اس حوالے سے مل جائے گی تو مزید آپ نے کوئی سوال کرنا یا بات کرنی ہے تو آپ مائک پہ تشریف لے آئیے عمران بھائی آپ بیٹھے میں عمران بھائی آپ روم میں ہیں عمران بھائی آپ تو آواز آ رہی ہے میری مستر عمران اطاری الباری آپ ہیں روم میں عمران بھائی آپ روم میں ہیں عمران بھائی مستر عمران صاحب لگ رہا ہے اس وقت جو نا حالت غنودگی میں تو آ جائیں نومان صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا میں اصل بھائی میں وہی سوچ رہا تھا ظاہر ابھی چونکہ جو, جو ہے رضا بھائی نے بتایا کہ اس کے بعد کوئی واضح بھی نہیں رہتا تو یہ ایک برحال میرے لیے معلومات ہے کہ اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی میں پھر وہ یہی سوچ رہا تھا حسن بھائی تو پھر اگر جو ہے مطلب جیسے سجدہ صاف کرنے کے بعد جو ہے نا اگر ہم لوگ یہ کر مطلب پھر یہ ہوتا ہے نا دوبارہ سے عطایات پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم اتیاد ہم نے پڑھی نہیں دوبارہ سے الحمد شریف پڑھ دی بل اور پھر یاد آیا کہ نہیں یا اطیات پڑھنی تھی تو پھر مطلب پھر کوئی صورت تو نکلتی ہوگی اب یہ واجب نہیں ہے میں سمجھا تھا پہلے شاید یہ واجب ہوگا پھر دوبارہ عطیات پڑھنا نا تو بھائی یہ میں اس وجہ سے نا کافی پریشان ہو رہا تھا کہ پھر کیا کرنا پڑے گا تو حسن میں حسن بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے بندہ جو ہے نا پڑھ لے ٹھیک ہے باہر شریعت کے حصے بھی دیکھ لے بندہ لیکن جب کوئی لائیو عالم بیٹھا ہوا ہے نا تو یوں سمجھو جو چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ حسن بھائی کہ عالم کی دو منٹ کی صحبت جو ہے وہ جاہل کی دو سو سال کی صحبت سے بہتر ہے تو اس امید پہ جو ہے نا میں عالم کے ساتھ کچھ پوچھ لیتا ہوں کہ میں وہاں پہ جو ہے نا گھنٹوں سرو کر دوں گا مجھے اپنا مسئلہ ڈھونڈنے میں لیکن یہاں عالم کی صحبت میں جو ہے نا دو منٹ میں میں بہت سیم حاصل کر لوں گا تو بس اس وہ ایک ہوتا ہے ابھی بھی لیکن مجھے تشنگی رہ گئی کہ میں نے چونکہ سوال میں جب ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے عطایات کی جگہ جو ہے نا الحمدریف پڑتی بالفرض سجا صاحب کرنے کے بعد بھی تو پھر مطلب کیا ہوگا نا یہ بس ایک پوائنٹ ابھی کلیئر نہیں ہوا مجھے خیر حسن بھائی آ جائیے مائک کے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اب سب سے پہلے جو ہے نا آپ سیدہ صاحب کے احکام سن لیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات ہوگی ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ابو دعو شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام دو رکت پڑھ کر کھڑا ہو جائے یعنی کادا اولا میں نہ بیٹھے اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہو تو نہ بیٹھے سعیدہ صاحب کرے یہ ایک ایک ریزن ہے سعیدہ صاحب کرنے کا دوسرا گویا کہ ترک واجب پر سعیدہ صاحب کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ کادا اولا واجب ہے اور سیدا صاحب کا طریقہ یہ ہے تو شہد کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں اس کے بعد پھر جو ہے تو شہد جو ہے اور دعائے مسورہ پڑھ کر جو ہے حسب معمول سلام پھیر دے یہ طریقہ ہے اور ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو بخاری شریف کی جلد پہلی میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو سجدوں کے کیے, کیے سلام کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے فرمائے ہیں جیسا کہ آج کل بھی بعض لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ پوری اطاحیات پڑھ کے دروشری پڑھ کے اور یا کوئی دعائیں مسورہ پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ آواز بریک ہو رہی ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ آواز اللہ ہی ہوگی ہاں جی تو یہ ایسے جو ہے یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے ترمزی شریف میں بھی موجود ہے اور ترمدی شریف میں اس کو حسن کے درجے سے اور صحیح کے درجے سے دیکھا گیا ہے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی نماز میں شک کرے وہ سجدہ کرے یعنی دو سجد سلام کے بعد سلام کی بات کرے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے یہ سجدہ صاحب کے لیے جو ہے نا وہ یہ احکام ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب کرے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر غلطی کے بعد سجدہ صاحب نکالنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے تو وہ اسی سجدہ صاحب میں شمار ہوگی جی اور صحیح حدیث کیا ہے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں سلام پھیرتے پھر سیدہ صا کرتے پھر سلام پھیرتے یہ طریقہ ہے اس میں مل علماء کرام کا اختلاف ہے کہ سیدہ صاحب جو ہے آیا تو شہد پڑھ کے سلام پھیر کر پھر نئے سرے سے شہد پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اور اگر تشہد پڑھا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر نام بھی پڑھا جائے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے حدیث کی کتابوں میں درج ہیں تو میں نے یہ آپ کے سامنے تمام کی تمام حدیثیں جو شہد کے باب میں سیدہ صاحب کے باب میں درج کی جاتی ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تازیہ ہے جو نکالے جاتے ہیں تازیہ جو اس میں کچھ سنی حضرات بھی ہمارے تازیہ نکالتے ہیں تو یہ تازیہ نکالنا اور اس میں شریک شرکت کرنا اور اس کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے جانا تازیوں کو اور اس کی تعظیم کرنا یہ سب کس حد تک جو ہے نا اس کی جو شریعت میں اجازت ہے اور اس حوالے سے ذرا پلیز بتائیں کیونکہ تازیوں کے حوالے سے بھی کافی سننی بےچارے جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے کے لیے امام حسین علی امام حسین ربی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس طرح سے جو ہے عقیدت میں وہ چلے جاتے ہیں تو چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا اس حوالے سے معلومات نہیں ہوتی اور کیا اس طرح سے جانا یا تعزیے نکالنا یہ سب چیزیں کیا شرم اس کی ایجاد موجود ہے اس کی طرح بذا فرماتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا ہے تعزیے کے بارے میں تو تعزیے کے بنانے کی شریعت یہ جو ہے وہ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ تازیہ جو ہے اس کی علماء کرام نے آٹھ قسمیں جو ہیں بیان کی ہیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ یہ لکڑی کا اور رنگین کاغذ سے اس کی مدد سے امام حسین رضی اللہ تعالی نے کے روزے کی پوری شکل اس میں بنائی جاتی ہے اور اس میں بالکل ویسے ہی گمبد اور مینار بھی بنایا جاتا ہے کہ روز اقدس کی جو ہے وہ شیب ہے ٹھیک ہے اور تازیہ کے بارے میں ہمارا ہمارا جو یہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدت ہے اور حرام فیل ہے ٹھیک ہے اور شیعہ لوگ جو ہے اس کو شاعر اللہ میں تصور کرتے ہیں شمار کرتے ہیں یہ پیل حرام ہے اور اس لیے اس کا کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے اور تازیے کے بارے میں صرف جو ہے ہمارا ہی نہیں بلکہ شیعہ حضرات کا بھی عقیدہ ان کے خلاف شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف سیدنا علی المراک اللہ آپ کا فتویٰ ان کے خلاف موجود ہے جیسا کہ ملا یخر الفقین کی سہای اربہ میں سے کتاب ہے اور اس میں یہ جناب جلد پہلی میں یہ روایت موجود ہے کالا میر المومنی جد دادا مسالہ مثال مہاراجہ من الاسلام یہ حضرت علی المرتضا کرم اللہ عج الکریم آپ نے یہ آپ کا یہ فرمان جو ہے مل یحدر الفقی میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو شخص قبر سے، قبر سے بنائے یا اس کی تشویش اور شکل بنائے وہ اسلام سے خارج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی شرح جو ہے وہ شیعہ کے مجھ جو ہیں شاخ صدوق نے ایک مقام پر اس طرح کی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ من آپ نے فرمایا من مسالہ یعنی ان یعنی ان من اب داب آتن ودا ودا دین القد خرج امین اسلام ولی پا کو امتی علیہ السلام یہ جناب والا وہ اس کی شرح کر کے لکھ رہا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جس کسی نے بدت کو جنم دیا اور لوگوں کو اس کی طرف بنا بلایا یا کوئی دین گڑا تو وہ اسلام سے نکل گیا یہ کہتا ہے میرا ہی قول نہیں ہے اور دراصل یہی قول این میں اہل بیس نظام کا ہے کہ ایسا تازیہ بنانے والے جو ہیں وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں تو در تعزیہ بنانا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے جی اور یہ لوگ جو تازیہ بناتے ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے سبق لینا چاہیے اور اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالی ہماری کوتاوں کو دور فرمائے اور جو اہل سنت جو ہیں وہ دیکھنے جاتی ہیں ان لوگوں کو اس سے करना کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے دیکھنے کے क्यों क्योंकि जिस جس چیز کی دین میں ممانت ہے اس میں ان کے ساتھ جو ہے معامنت کرنے والا انہیں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہیں ہم اس میں شمار نہ ہوتے کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جی آ جائیں وہ غلطی سے جمپ ہو گیا آپ کسی بھی تو یہ تازیہ جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس بات کو یہ بات سب مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو سب اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور اسی لیے جناب ان سے جب اس کی حرمت جو ہے ثابت ہے کیونکہ کہ آپ ہی تو مدینہ العلم ہیں اور آپ کی بات دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور سب جانتے اور مانتے ہیں کہ علی المرتض کرم اللہ وزال کریم علم ظاہری اور علم باطنی کے جناب سرچما تھے اللہ نے آپ کو علم لدنی بھی نوازا تھا اور اس علم کے ذریعے آپ کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اشعر اللہ سمجھنے لگیں گے جو شرک اور کپر ہے اس لیے آپ نے ایک ایسا عام لفظ استعمال فرمایا جس میں تمام شبہات جو ہیں آ جاتے ہیں یعنی جو قبر دوبارہ بنائے گا یا اس کی تشویح اور شکل بنائے گا وہ دارائ سلام سے خارج ہے یہی وجہ ہے جن چیزوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حرام اقرار دیا ہے وہ چیزیں اور اس وقت کے ملہ لوگ جو ہیں شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب میں اس وقت ان کو شاعر اللہ کا درجہ دیتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں تو ایسے حرام پیڑ تھے جناب والا اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور میں نے جو عبارتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں وہ سیدنا علی المرتضاک وزالکریم کا فرمان پیش کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ تعزیہ بنانا جو ہے جائز نہیں ہے یہ پہلے حرام ہے اور حرام کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں جزاک اللہ پر سلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت میں اسی زمین میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ یہاں پر ایک سوانہ بھائی نے بھی لکھا ہے کہ جسے آپ نے کہا شبی بنانا مزار کی یہ سب یا اس طرح کی چیزیں شرم جائز نہیں ہے تو اب جو بارہ ربی الاقوال کو جو جلوس نکلتے ہیں ہمارے تو اس میں ہمارے سنی ہم لوگ تو نہیں مقدی جو لوگ سنی حضرات مختلف جگہ اسٹول لگاتے ہیں اسٹال کے علاوہ وہاں بڑے بڑے خانہ کعبہ کے ماڈل بناتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل بناتے ہیں سدغمہ شریف کے ماڈل بناتے ہیں اسی طرح سے باقاعدہ جو ہے نا وہ ٹرکوں میں اور اس طرح کے اس میں باقاعدہ روشنی کے ساتھ ان کو آویزا کیا جاتا ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی شرن بنانا جائز نہیں ہے آپ نے کہا کہ جو اس کا جو مزار مبارک کی شبی بنانا یا اس کی نقل بنانا تو یہ تو پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی اس طرح کے ربی الاول شریف ہوتی ہے یا, ربی ل... یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارہویں کے حوالے سے بھی اس طرح کے حضور غوص پاک کے روزہ انور کے جو حضور غوث پاک کے روزہ مبارک کے بھی جو ہے نا ماڈل بنائے جاتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے کارڈ بھی ملتے ہیں جس میں مکہ اور مدینے کی تصویریں ہوتی ہیں اور اس کو لوگ اپنی جیبوں میں تبرکن رکھتے ہیں اپنے اپنی اپنے, اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں حضرت پھر کہاں اس کا پھر حکم کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے جزاک اللہ السلام علیکم اور ہمارے نومان بھائی نے سبیل کے حوالے سے بھی پوچھا ہے سبیل کا بھی بتا دیں یہ سبیل لگانا اس میں شربت بانٹنا اور جگہ جگہ سبیلیں لگانا پانی پلانا یہ سب چیزیں بھی کیا شرنجائز ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم شریف میں یا غیر محرم شریف میں محرم شریف یا محرم شریف کے علاوہ جو ہے کسی کو پانی پلانا سبیل لگانا یہ سب جائز کام ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے جو لوگ جو ہیں اس کو نجائز سمجھتے ہیں اور وہ تعصب کی بنا پر اس کو نجائز جائز ہیں نہ کہ حقیقی طور پر یہ چیزیں جائز کام ہیں جائز کام کو کسی صورت میں ناجائز جو ہے وہ اقرار نہیں دیا جا سکتا لیکن جہاں تک تعلق ہے اے, یہ تازیہ کا تازیہ کا ایک اپ, اپ, اے, جو ہے نا آپ سمجھ میں تازیہ جو ہے وہ تازیہ سے نکلا یعنی یہ سوک کے طور پر جو ہے یہ بناتے ہیں جیسے اس کا ایک نام دریش ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس کے اس حصے کی شکل کو کہتے ہیں جس پر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئی ہے اور وہ شکل کو یہ دریش کہتے ہیں اور دريہ جو ہے روزہ شریف کے آدھے حصے كى شكل كو كہتے ہیں اور تازیہ جو ہے پورے حصے کو اور دريح میں گنبد منار عموماً نہیں ہوتے مگر اسے بھی تعزيے کی طرح ہی کہا جاتا ہے اور تازیہ جو ہے وہ مکمل صورت کو کہتے ہیں مکمل صورت سے مراد یہ ہے مثلا حضور علیہ السلاۃ والسلام كے روزہ اطہر کی جو لوگ یہ لوگ اگر بنائیں گے جیسا امام حسین رضی اللہ تعالی کے روزۂ اطہر کی یہ لوگ تشریح بناتے ہیں اس میں اندر قبر شریف بھی بناتے ہیں اور اس کی دیواریں بھی بناتے ہیں اوپر جو ہے گنبد بھی ایسا بناتے ہیں اور اس کو بالکل جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی انو انوکھا روزہ شریف ہے اسی طرح بالکل جو ہے اس کی تصویر بناتے ہیں تو یہ اس یہ جو ہے نا یہ فیل جو ہے حرام فیل ہے اور ایک ہم لوگ جو ہے تصویر بناتے ہیں تصویر کے بارے میں بھی, بھی میرا خیال تو ٹھیک نہیں ہے اگر کسی جاندار کی ہو تو ٹھیک نہیں ہے اگر بے جان چیز کی ہو جیسے گمبد خدرا کی تصویر بنانا کسی مکان کی تصویر بنانا کسی پہاڑ کی تصویر بنانا ان کی اجازت ہے ان میں شرم کوئی قباہت نہیں ہے یہ چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جیسا کہ حضور داتا گنج بخش احمد اللہ علیہ کے مزار شریف کی تصویر جو ہیں عام دیکھنے میں ملتی ہیں لگاتے ہیں لوگ ان میں شرم کوئی قباہت نہیں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو تو اس کی اجازت ہے اور جاندار چیز کی چیز کے بارے میں اس زمانے میں بھی جو ہے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں بعض کہتے ہیں اس کی اجازت ہے ضرورت کے تحت اجازت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ حرام پھیل حرام ہے تو اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے اور وہ علماء کی حد تک ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے لیکن تعزیہ خاص کسی صورت کا ہو وہ جائز نہیں تعزیہ کسی بھی صورت کا ہو اس کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اے ایسا ایسے کام جو بیدت ہیں ان سے ہمیں محفوظ کرمالے اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل اسمت و جماعت بنا دے جات اللہ علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کیا سلام کرنے کے لیے آئے تھے صرف نومان بھائی صرف سوال کرنے کے لیے آئے تھے یا کچھ بات بھی کرنی ہے حضور حضور والا آپ ہیں روم میں نومان بھائی نہیں جناب آپ کے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا ہے آپ دوبارہ یہ مائک سے آپ کے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا ہے آ جائیں دوبارہ السلام علیکم <خف> السلام علیکم اچھا اب آ رہی ہے میری آواز حسن بھائی اب میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی یار اللہ پتہ کیا ہو گیا اچھا اب آ رہی ہے آیسمین نہیں میں نے حسن بھائی سلام کیا سلام کے بعد میں تو اتنی لمبی میں نے گفتگو کر ڈالی یہ تو آپ نے جمپ مار کے میرے کان بجائے کہ بھائی آپ کیا سلام کرنا آئے تھے میں تو دیکھو یا بولی جا رہا تھا میں تو تو آپ نے چھوہ ہوا جمپ کر لیا پھر اس کا مطلب <coughs> <ہے> <coughs> وہ میں حسن بھائی ایک تو وہ جو مفتی صاحب مطلب حضرت صاحب نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا وہ سبیل کے حوالے سے کہ سبیل جو ہے مطلب بنانا کیسا ہے تو میں حضرت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ یہ سبیل کے متعلق بھی مطلب لگے آ تو فرما دے کہ کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ اس چیز کا رجحان ہے بہت سبیلیں بنتی ہیں یہاں ہمارے پاکستان میں تو اور جلوس بھی جیسے آپ نے بتایا تو یہاں پہ بھی کافی نکلتا ہیں ہم نے خود لیکن جو دعوت اسلامی کے تحت جو جلوس نکلتا ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنا شاندار جلوس نکلتا ہے ایسا نظم و ضبط اور ایسا میں کہتا ہوں بس میں تقریباً جو ہے نا تین چار سالوں سے شرکت کر رہا ہوں الحمدللہ اور کوئی سال ایسا مس نہیں ہوا کہ میں نہ جا سکا اتنا اتنا مطلب سرور اتنا لطف ان جلوس پہ آتا ہے دعوت اسلام جو نکلتا ہے کہ دلائل و میرے پیارے بھائی میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اچھے بھائی نومان بھائی اب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو جلوس میں بہت مزہ آتا ہے اس کے بعد آپ کی آواز بالکل غائب ہو گئی اس کے بعد آپ کی آواز ہی نہیں آئی پھر آپ نے میرے کافی دیر تک بات کی ہوگی لیکن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچی تو آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں نومان بھائی نومان بھائی آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں یو میں یو میں رہتے ہیں آپ نومان بھائی آپ یو میں ہوتے ہیں پاکستان سے ہیں آپ نہیں ابھی اس وقت کہاں ہیں آپ ابھی اس وقت ہیں اس وقت آپ کہاں ہیں کراچی میں اس وقت آپ اس وقت آپ کراچی میں اچھا پاکستان میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ بلیک آئی ڈی ہے نا سر پاکستان سے لاگ ان نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں حیرت کر رہا تھا کہ آپ بلیک آئی ڈی سے ہیں تو یقیناً آپ یو کے سے ہوں گے کیونکہ اتنا یہ جو نیٹ کا جو مسئلہ ہے نا وائس کا مسئلہ وائس بریکنگ Bahis, نہیں آتی یہ یو کے والوں کی خاص نشانی ہوتی ہے یو کے والوں کا ایک خاص ان کا ایک وہ ہے لوگو ہے یو کے والوں کا ایک خاص لوگو ہے یو کے والوں کا ان کی آواز نہیں آتی ان کی آواز بریک ہوتی ہے ان کے ساتھ مائک کا پرابلم ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے نا کمپیوٹر کا پرابلم ہوتا ہے ان کے ساتھ کنیکشن کا پروبلم ہوتا ہے یہ سارے پرابلم اکثر یو کے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب چونکہ آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی تھی تو میں سمجھا شاید آپ بھی یو سے ہیں سر کوئی بات نہیں اگر آپ یو کے سے نہیں ہیں تو کراچی سے ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ آ, صحیح ہو جائے گا نیٹ آپ دوبارہ آجائیں جائیں جناب آپ نے سبیل کے حوالے سے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے وہ سوال علامہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ سبیل بنانے میں کوئی حق نہیں ہے سبیل جو ہے نا بنا کر اس میں نیاز دلانا کھانا کھلانا شربت پلانا دودھ پلانا پانی پلانا اس لیے علامہ صاحب نے جواب دے دیا تھا اب اگر دوسرا کوئی اور سوال ہے تو آپ جو ہے نا مائک پہ اور ایسا ہے کہ پہلے پردیسی بھائی سے ہم سوال سن لیتے ہیں یا ہو سکتا ہے یہ ناچ سنانے آ رہے ہوں اگر ناچ سنانے آ رہے ہیں تو بھی مرحبا اور اگر سوال کرنے آ رہے ہیں تو موس مرحبا تو مائک جو ہے نا وہ پردیسی انکل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تشریف لائیے وارڈ پارٹ آف کراچی وارڈ پارٹ آف کراچی مطلب ارے یار آئس مین بھائی جب بھی میں آپ کا نک دیکھتا ہوں مجھے آپ کا کام یاد جاتا ہے اور آپ کا کام کے ساتھ ساتھ میرے عبد الحبی بتاری بھائی ہیں جو ہمارے جو آپ کے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بھی آتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک کام بولا ہوا تھا ان کا کام بھی میں تعین میں کا مرشید میں میں بھائی اب آپ نے جم کر دیا خیر کوئی بات نہیں آ جا پردیشی بھائی السلام yes. علیکم میری آواز روم میں آ رہی ہے تو پلیز بتا دیجئے گا کہ میرے پاس ٹیکس جو ہے وہ کافی لیٹ آ رہا ہے تو شاید میری آواز بھی جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہو تو اگر آواز ٹھیک ہے روم میں تو پلیز بتا دیجیے گا <coughs> میری آواز نہیں آ رہی اچھا بارہ میرے پاس ٹیکس نہیں آ رہا کہ مجھے پتا چلے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے بھی آ بھی رہا ہے تو بڑا سلو آ رہا ہے تو آواز میری لو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اسے زیادہ بڑھا سکوں تو جی احسان بھائی جزاک اللہ خیر بادل کچھ نہیں ہو سکتا آپ سپیکرز کی آواز جو ہے اونچی کر لیں تو آیا تو میں سوال کرنے کے تھا لیکن حضرت صاحب کا حکم ہے کہ میں ناد پڑوں تو میں منقبت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ <coughs> بعد میں انشاءاللہ میں سوال کرتا ہوں برو پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم علیہ کا یا حسان بھائی کو آواز بہت لو آ رہی ہے اگر سب کو لو آ رہی ہے تو پلیز پھر میں مائک چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کیا کہ اس سے میں آواز بڑھا نہیں سکتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ تبدیل کروں جو ہی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ کمپیوٹر اپنا تبدیل کر لوں تو جزاک اللہ خیر پھر میں اپنا مائک چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس سے جو ہے نا آواز ٹھیک ہے یہ آئی لائک نات بھائی کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو جی علامہ صاحب, علام صاحب کو بھی آواز جو ہے وہ تقریباً ٹھیک آ رہی ہے تو حسان بھائی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں آپ یہ ہی صرف کراچی میں جو کہتے ہیں کہ آواز بہت لو ہے ورنہ سبھی ہی دوست جو ہیں وہ پی ایم بھی آ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے اور روم, روم میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ آواز ٹھیک ہے سید نکل بلام ہیں یہ احسان بھائی کو بتا دیں کہ آواز ٹھیک ہے وہ مجھے بار بار پی ایم کہ آواز بالکل نہیں آ رہی <coughs> سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نکل بلا میں واد نی باد نبی پیواری اکبر نے بھی جب عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نکل بلا میں دین باد نکل بلاندین باد ہے تنویر ہے دے سو کے کتیدے کربو بلا کے دل یہ بنا دیے سید نے کر بلا میں وعدے نبھا دیے نب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے زینب نے بھی وہ دونوں نام خدا دیے ہیں سید نکل کربلا میں دین با دن بولے حسین مولا تیس ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے کر بلا میں بن کر کے سو گفا سا بلا دیے ہیں سید نکل کربلا میں واد ایک بچ گیا تھا گنچا بچ گیا تھا گنچا اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں سید نے کربلا میں دیں نبھا دیے ہیں بخش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ ہاپسور کر جس نے بہا دیے سید نے کربلا میں کر ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں دین و و اللہ. میں ہیں تو میرے دو سوالات ہیں اگر آواز ان کو آ رہی ہے تو میں کرتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں فجر کی آج پہ پہنچا تو جو ہے تھوڑا لیٹ تھا تو ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اطتایات پہ کی نماز تھی اور ایک سخت تھی موسم بہت خراب تھا تو ایک صف جو تھی اس میں میری جگہ نہیں تھی تو میں جب پہنچا تو لوگ اطتایات پہ بیٹھے ہوئے تھے نہ تو میں کسی کو آگے سے یہ کہہ سکتا تھا کسی واپس لے آتا اس کے کاندھے پہ ہاتھ کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ وہ سبھی بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا میں نے کیا کیا کہ میں پھر اکیلے بیٹھ گیا اتیایات تو جب امام صاحب نے اسلام پھیرا تو میں نے اپنی دونوں رقع مکمل کر لی تو اس حوالے سے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ اتایات پہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اٹھا کے واپس لے آنا چاہیے تھا دوسرا سوال یہ کہ آگ کے جو نفل ہوتے ہیں ان کا ٹائم کس وقت تک ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے کتنی دیر بعد تک جو ہے وہ آپ جو ہے اشاع کے نفل جو ہے وہ پال سکتے ہیں کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ اشار کرتے رہتے ہیں جی کہ نو بجے تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتے تو میں مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا ارام صاحب سے کہ جو ہے وہ ان کا ٹائم کیا ہے تو یہ بھی بتا دیجیے گا جسا اللہ خیر تو اسان بھائی بڑی معذرت کہ آپ کو آواز نہیں آ تھی میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری کہ آپ جو ہے میں وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بڈھا ہو, جا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جو کان بھی جواب دے جاتے ہیں نظر کو بھی تھوڑی پرابلم بن جاتی ہے دانت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو معذرت کے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی ویسے ماشاء اللہ جوان تھے تو پی ایم بھی آ رہے تھے اور علامہ صاحب کا بھی پی ایم آیا کہ آواز ٹھیک ہے روم میں تو بہرحال اگر آپ مجبوری سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ بھیج دیتا ہوں جو نا وہ کان پہ لگاتے ہیں آواز جو ہے اگر اونچا سنائی دیتا ہوں نا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت گزر رہا ہے تو پھر جب آپ کو ضرور پڑے گی میں انشاءاللہ شاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں جزاکم اللہ خیر تو حضرت آپ میرے دونوں سوالوں کا جواب دے دیجیے گا جزاک ملاقات تو رضوان بھائی آپ آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ بتا دیجئے گا کہ وہ پی ایم مجھے بتا دیجئے کہ کیا ملا آپ کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری طرف سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایک تو بھائی کا سوال ہے جس کی مجھے آواز کیونکہ لو تھی ناز نا شریف کی آواز ماشاءاللہ بہت خوب تھی کیونکہ آپ زور لگا کہ نو شریف پڑھ رہے تھے تو وہ سوال مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ سلاد نماز چاش کے بارے میں سوال کر رہے تھے ٹھیک نا آپ آپ لکھ دیں ذرا تاکہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے ہاں جی ہاں جی آپ لکھیں ہاں لکھ دیں تاکہ مجھے نا اسی کا نام جو ہے اشراق ہے جی وہی اسی کو چاش کے لفظ سے جو ہے نا یاد کیا جاتا ہے میرا خیال ہے اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے یہی بات ہے نا تو سن لیجیے گا اس کی رکاطوں میں بھی تھوڑا اختلاف ہے دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی آٹھ بھی بارہ بھی یعنی اس کی مختلف رکعتیں موجود ہیں اور یہ سورج کی گرمی آنے کے بعد اس کا وقت جو ہے نا شروع ہوتا ہے اور تقریبا زوال سے پہلے تک اس کا رہتا ہے دوحا کا جو ٹائم ہے اور اس اشراق جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑی جاتی ہے اکثر جو ہے اس کا صحیح وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد ہی اس کو ادا کر لیا جاتا جی جزاک اللہ خیر اور دوسرا ایک بھائی کا سوال تھا اے کیا نام ہے اے سبیل کے بارے میں وہ فرمارے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سبیل کے لیے سبیل ہم لوگ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے جی تو میں ان سے لیے التماش کروں گا کہ سبیل بالکل جائز ہے اور اس کو کیونکہ اشارے ثواب ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور کسی کے کہنے پر بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس اعلے ثواب سمجھ کر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے جو لوگ منع کرتے ہیں وہ تو تعصب کی بنا پر منع کرتے ہیں جیسے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ سبیل کو تو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم شریف میں ذکر حسین علیہ السلام کرنا اگر کے بروایت صحیح ہو تو تشوی روابط کی وجہ سے حرام ہے جیسا کہ فتح و میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اسی طرح کی بہت سی عبارتیں ان کی مل جاتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی جناب تہوار ہولی کی جو چیزیں ہیں وہ ہولی دیوالی کی یا اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو یہ کھیلے یا پوری یا کچھ کھانا کھلانا جو ہے یا بطور طحفہ بھیجنا کیسا ہے جی تو وہ جواب دیتا ہے جی درست ہے ٹھیک ہولی کی اور دیوالی کی چیزیں تو درست ہیں لیکن امام حسین اللہ تعالی نو آپ کی شبیل اور ذکر حسین کرنا جو ہے وہ حرام ہے ان لوگوں کے نزدیک حرام ہے جی تو آپ سن لیجئے گا یہ ان کے اپنے تعلق کی بنا پر ہے ورنہ مسلمان کو غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا جو ہے نا کھانے پینے کی نہیں بات کر رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بن ابھی معید تھا نام اس کا تھا تو اس کی دعوت جو ہے اس شرط پر میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی کہ وہ ایمان لے آئے تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا کہ تُو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے جی تو ثابت ہوا کہ کافر کے گھر کا پکا ہوا کھانا حرام ہے تو یہ لوگ جو ہے نا الٹا کام کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چیز جو ہے اس کو حلال کہتے ہیں اور مسلمانوں کے تہوار جو ہیں ان میں سبھیل لگانا لوگوں کو کھانا کھلانا اور یہ ایسی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور دیکھ لیں کے ان کے نزدیک جو ہیں وہ چیزیں جو پاک اور طیب جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں اور حلال چیزیں حرام ہیں تو ایسے ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کا تہوار ہو اور یا کوئی دوسرا دوسرا دن ہو میلاز شریف کا دن ہو کوئی بھی دن ہو ایسی چیزوں ایس ان دنوں میں کھانا کھلانا جو ہے وہ ثواب ہے اور سن لیجئے گا نصبی میں یہ بات موجود ہے وذکرہم ہوں بے اس کے تحت یہ بات موجود ہے کہ بے ایام انعام ہے تو ضلع علیہ غمام ون ضلع منا البحر، جی؟ یعنی ایام اللہ ان کو یاد دلائیے جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس دن ان پر سایہ کیا ان پر من و سلوا اتارا اور جس دن ان کے ان کے لیے دریا کو پھاڑا یعنی کہ کی یہ کیا ہیں ایام اللہ اور ایام اللہ کو اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے پرانے کریم میں فرمایا ہے کہ ان کو ان کا ذکر کیجئے گا تو معلوم ہوا کہ وہ دن جو اللہ کے محبوبوں سے اللہ کی یادوں کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کو دہرانا فضیلت کا باعث فضیلت کے باعث ہے نہ کہ کفر کی باعث ہے اور اسی طرح کمز اللہ شریف میں ایک حدیث ہے ان شور یوم عیا ملّہ جو عشورا کا دن ہے وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشورہ کا دن ایام اللہ سے ہے کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے دریا کو فاڑا اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن نو علیہ سلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر سہری بلکہ یہ دن تمام انبیاء علیہ السلام کے انعامات کا دن ہے اس واسطے ایسے مقرر دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا ارشاد فرمایا ہے تو ایسے دنوں میں ایسے دنوں میں یہ چیزیں کرنا باعث ثواب ہے اور اللہ کا حکم و ایام اللہ کے تحت ایسا کام کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے میرے پاس ایک مہمان آیا السلام علیکم میں بیٹھا ہُوا ہوں لیکن اللہ خیر سلام علیکم جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ساندہ لگتا کہ Uh, میری آواز آپ بہتر ہے روم میں یا پہلے کی طرح ہے پلیز بتا دیجیے گا جزاک ملا خیر میری آواز روم میں ہے احسان بھائی جزاک اللہ خیر اصل میرا سوال یہ بھی تھا کہ میں نے سوال کیا تھا بعد میں آپ جواب دے دینا کہ میں جب صبح کی نماز پہ پہنچا تو جو امام صاحب ہیں وہ عطیاجات پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ اے اب اے وہ ایک صف تھی جو مکمل تھی میری وہاں کھڑے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اتیاجات پہ تو میں اکیلا پیچھے بیٹھ گیا تو جی مجھے پتہ ہے احسان بھائی کہ وہ اب ہیں لیکن کیا کہ میں جو ہے نا وہ ان سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ سن بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ بعد میں جواب دے دیں گے تو کیا مجھے کسی آدمی کو بیٹھے ہوئے کو اتیاد پہ واپس پیچھے لے آنا چاہیے تھا یا کہ جیسے میں بیٹھ کے اتیا یاد پہ اور اسلام کے بعد میں نے اپنی دونوں رفتے مکمل کر لیں تو میں نے ٹھیک کیا یہ بتا دیجیے گا جب آپ واپس آئیں جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ ایک کوشش کرتا ہوں ایک نات جو کی اب تو آواز ٹھیک ہے نا روم میں کیونکہ پہلے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی جی جزاک اللہ خیر پاک صلی اللہ علیہ رسول علیہ کا یا خبر جی میں بات دیتا ہوں آ گئے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ کہا تو اب آپ نے ناد شریف شروع کر ہی دی تھی تو آپ آ جاتے اب آپ نے بعد میں ٹیکس پڑھا پھر آپ نے ناد چھوڑ دی پھر اس کے بعد مجھے مائک دیا تو وہ اچھا نہیں لگا پھر تو باقی لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا یقینا تو اب آپ نے شروع کر ہی دی تھی تو آپ شروع کر دیتے تو اپنا خاک مدینہ بھائی ابھی حضرت آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے پوچھتے ہیں جو آپ نے ظہور قبرہ کا ٹائم پوچھا ہے نا تو ظہور قبرہ کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی فجر کا تروئے آفتاب سے لے کر جو نا وہ بیس منٹ تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو اپنا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً ظہور قبرہ کا ایک ٹائم یہ بھی ہوتا ہے اپنا جو آپ نے ابھی لکھا ہے کہ جو اکثر سے ظہر سے ٹائم شروع پہلے جو ہوتا ہے نا ظہر سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ایک گھنٹے کا ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن اثر سے مغرب کے درمیان ظہور قبرہ کا ٹائم نہیں کہلاتا وہ اصل میں وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا نفل نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن پڑھ سکتے وہ کا ٹائم نہیں وہ اس لیے کہ کے ٹائم میں تو آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ظہور کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ اثر سے مغرب کے کے بعد تو یہ ٹائم ہے نا وہ کا ٹائم نہیں کلاتا. باقی انشاءاللہ شاء علامہ صاحب ابھی آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دیں گے تو آ جائیں جناب اپنا پردیسی بھائی تشریف لے آئیے اور اپنا نعمان بھائی آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو اپنا جناب آپ ہینڈ ریس کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ ابھی علامہ صاحب آئے رہے تھوڑی میں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ سوالت کا سلسلہ شروع ہوگا تو اپنا آپ بھی ہینڈ ریس کر لیں آ جائیں پردیسی بھائی تشریف لے آئیے اللہ لاہو اکبر کبیرا اور باقی ماشاءاللہ اللہ آج تو ماشاءاللہ کافی رونق لگی ہوئی ہمارے روم میں ماشاءاللہ اب اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے نا اور سوال و جواب کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کر سن رہے ہوتے میں نے کتنا بار نوٹ کیا ہے کہ جیسے یہ سلسلہ رکتا ہے روم سے تقریباً چھ سات نک آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر میں جیسے علامہ صاحب مائک پر آتے ہیں پھر میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں پھر وہ سب لوگ آگے پیچھے ادھر ادھر جو ہو جاتے ہیں ان کو جمع کرنا پڑتا ہے یہ میں یہ تھوڑا سی اس میں پرابلم ہوتی ہے اس کو مینج کرنے میں تو خیر ان کو میں کوشش تو کرتا ہوں اس حوالے سے آپ بھی تمام بھائی اور بہنیں کیا ایک کام یہ کیا کریں جو بھی آپ کے روم کے ریگولر یوزرس ہیں نا ان کو اپنی لسٹ میں آپ ایڈ رکھا کریں ٹھیک ہے نا اپنی لسٹ میں آپ ایڈ رکھا جو آپ کے روم کے ریگولر یوزرس ہیں فار ایگزامپل سابری ملنگ بھائی ہیں سب گمبت بھائی ہیں آئی لائک ناتھ بھائی ہیں رضائے مدینہ بھائی ہیں اسی طرح غلام مصطفیٰ بھائی ہیں کامران بھائی ہیں گلشن مدینہ بھائی ہیں اور بھی اس طرح کے جتنے بھی ہمارے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جو ریگولر یوزرس ہے نا ان کو آپ اپنی لسٹ میں ایڈ کریں جیسے ہی اگر یہ کسی کام سے یا کسی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور دوبارہ اگر بیان کا یا سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ ان کو دوبارہ روم میں بلا لیا کریں ٹھیک ہے نا ان شاء آپ اگر بلا لیں گے تو جو ہے وہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو لیکن ان شاء اللہ آپ کی محنت جو ہے نا اس کو آپ کو بہت سا ثواب حاصل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ تو پردے بھائی آپ آ جائیں بلال قادری بھائی آپ موریش سے ہیں بلال قادری بھائی آپ موریش سے ہیں بلال قادری بھائی آپ موریشس سے ہیں بلال قادری کادری آیوزر کے بلال قادری آد آئی تھنک ہی از آلسو اوے تو اینی ویز آ جائیں پلیز کم آن مائک اپنا پردے سی نوان بھائی کا ہینڈ ریز ہے نوان بھائی آپ پلیز مائک لینی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ ارے انکل آپ آ جائیں وہ ان کو سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے آپ آ جائیں ابھی علامہ صاحب دس منٹ کے لیے گئے ہیں آپ آ جائیں ناز شریف پڑھیں انشاءاللہ شاء آپ کی ناز شریف کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ آ سوال پوچھیں گے علامہ صاحب سے آ جائیں آپ تشریف لائیے درود پاک صلی اللہو علئی کا کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے نے آگاہ بچا لے آواز ٹھیک ہے نا روم میں کہیں یہ نہ کہ میں لائٹ پر آواز روم میں ہوئی نا کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لسیاں میری مجھ سے لے کر مجھ رحمت کی چادر ہے ڈالے ہر دیسیاں میری مجھ سے لے کر مجھ پہ رحمت کی چادر ہے ڈال وہ پرتا کرنے والے وہ پریتا کرنے والے اور ہم بھی نہیں چلنے والے کھٹ ہے ویسے بیکاری جیسا تا ہے ویسے سواری جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں گاہ ہوں مگر ان کے دریا کا وہ جو سلطان کون مکان ہے میں ہوں مگر ان کے دل کا وہ جو سلطان کون مکان ہیں یہ غلامی بڑی مست ند ہے سر پر ہے تاجے بلا یہ گلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاجے بلا کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آزت بچا لی میں مدی نہ جامی نہ حالے میں نہ اقبال خسرو رونا شادی میں نہ خود نہ جامی نہ حالے کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا تو السلام علیکم رسم اللہ لال قلعہ صاحب کہ جزاک اللہ ہے کسی دوست ہینڈ ریز نہیں ہے تو کسی کا ہینڈ ریز ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا تو علامہ صاحب رہے روم میں یہی چاہتا تھا کہ اب علامہ صاحب رہے تو میں آپ کیسے ہیں گلا بڑی میٹیاں ہوئی ہیں یقین کرو بڑی کرا رہی ہوئی ماشاء ماشاءاللہ ماشاء اللہ دس ملاق ہے میرا سوال یہ تھا ایک جو شاید میرے آواز نہیں صاف آ رہی تھی آپ کو نہیں کہ میں صبح کی نماز پہ جب پہنچا تو آآ آآ آآ کیا ہوا کہ امام صاحب جو ہے وہ اطیات پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہی صف تھی جو کہ مکمل طور پہ اس میں کوئی جگہ نہیں تھی میری تو میں اطیات میں بیٹھ گیا پیچھے تو کیا میں نے ٹھیک کیا یا کہ مجھے کسی آدمی کو وہاں یا سے لے لیانا چاہیے تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جزاک اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ ہے پوری آواز آ رہی ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ آپ نے آپ نیکی پر حریص ثابت ہوئے ہیں آپ نے کہا جی جماعت نہ چھوٹے ہر کوئی صورت بھی ہو کر لی لیجیے تو آپ کو آپ کے کیے کا ثواب مل گیا آپ کی نماز ہوگی آپ کی نماز ہوگی اس کے علاوہ کوئی فتوا نہیں دیا جا سکتا آپ کے کی خلاف کیونکہ وہ صورت ایسی صورت تھی اس میں کسی نمازی کو آپ اے... کسی نمازی کو اٹھا نہیں سکتے تھے جی اور آپ خود شامل ہوگے لہذا آپ کی نماز ہوگی آپ کو اس کا سواب مل گیا جی آپ کا آپ کے سوال کا بس یہی حل ہے اگر قیام کی صورت میں ہوتا یا دوسری صورت میں ہوتا نماز کے اختتام کے قریب نہ ہوتا تو آپ درمیان میں سے ایک آدمی لے کے اس کو اشارہ کرتے وہ پیچھے آ جاتا تو آپ دونوں جو ہیں اس سب، اس، وہ سب بنا لیتے اور دوسرے آدمی جو ہیں وہ اس جگہ کو کور کر لیتے تاکہ صح مکمل ہو جاتی لیکن اس صورت میں کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ آپ کسی آدمی کو پیچھے لاتے یا تو آپ انتظار کرتے جماعت ختم ہونے کے بعد آپ اپنی نماز پڑھتے لیکن آپ نے چونکہ جماعت کے حصول کے لیے آپ تھوڑے حریص ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم نہیں رکھا جزاک اللہ خیر جی. آپ کے خلاف بس اتنا ہی خطبہ دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے حمایت میں سمجھیں یا خلاف جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حج کرنے والے نے سوال کیا اللہ غلطی سے میں نے ایسا نہیں ایسا کرنا تھا ایسا ہو گیا مجھ سے تو آپ نے فرمایا لا لاہ یہاں بھی لا لاہ والی حدیث جو ہے نا وہ فٹ آتی ہے لہذا آپ کے اوپر بھی کچھ نہیں آپ کو اس نماز کا سواب مل گیا ہے دوسرا میں سن رہا تھا کوئی سوال تھا اوقات ممنوع کا اوقات ممنوعہ کا سوال تھا جی آپ فرمائیں ٹھیک ہے اوقات ممنوعہ والا ہی تھا زوال کے ٹائم کا کچھ سوچو کی بات تھی آپ نے سر پی ایم میں لکھا ہے حسان بھائی بول رہے تھے اوقات ممنوعہ کے بارے میں تو اگر مائک پر آنا ہے تو آگے میں مائک پر رہا ہوں السلام جی. علیکم جی السّلام علیکم و رحمتہ اللہ وبارکہ جزاک اللہ خیر حضر اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر آپ نے کوئی اور ختوہ نہیں دے دیا میرے خلاف آپ کی بڑی بڑی نوازش ہے آپ کی مہربانی آپ نے ایک دن سوال کیا تھا کہ میں کون سا گزر ہوں تو یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ہماری گوجر میں کاسٹ کیا ہے تو پھر میں نے اس کے بارے میں پتا کیا کہ ہماری گوجر کاسٹ کیا ہے تو یقین کرے مجھے نہیں پتا تھا تو وہ کیونکہ میری والدہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں نے پتا کیا تو ہماری گوجر کاسٹ وہ کولی گزر ہے شاید آپ کو آواز آگی ہوگی میری تو آپ اس نے بڑے مسکرائے تھے کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ ہماری گجر میں کاش کیا تھا میں نے کہا جی کہ ہم صرف گزرے تو آپ کو بڑا فنی لگا تھا تو واقعہ فنی تھا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا تو اب آپ کو ان شاء اللہ میں پتا جاؤ گی تو میرا نہیں تھا زوال کے بارے میں یہ بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ نے مرضی مصطفیٰ نے بالکل صحیح لکھا کہ یہ غلامی بلی مستند ہے تو کیا کہ میں یہ جو اشراق کے بارے پوچھا تھا وہ یہ ہے کہ اشراق میں اور چاشت میں کیا فرق نہیں ہے کہ اشراق کے جو نفل ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں اور چاشت کے نفل جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں تو جہاں تک میرے علم لمبی بات ہے مجھے اتنا شک تھا تو کیا جو اشراق کے نفل ہوتے ہیں کیا وہ بھی جو ہے وہ خاک مدینہ بھائی کا سوال ہے کہ زوال کون کون سے ٹائم پر ہوتا ہے یہ علامہ صاحب ما بتا دیتے ہیں تو عظر کیا اشراق کے نفل جو ہیں وہ ان کا بھی زوال کے پہلے پہلے اشراق بھی پڑھی جا سکتی ہے اور چاش میں شراکت اور چاش کے درمیان کوئی فرق ہے جزاک اللہ خیر میرا یہ سوال تھا دوسرا تو یہ جو زوال کے بارے میں مدینہ بھائی نے لکھ دیا ہے سوال تو آپ آ جائیں مائک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ نہیں ہمارے اتنا ہی بہت ہے کہ ہم گجر ہیں گجر سیدھے سادے گولہ بالے اگر رضوان کہیں سن رہا ہوگا گجر ہیں نہیں ہم لوگ اور حسان بھائی ہم لوگ تو فخر سے کہتے ہیں اس بات کو کہ کم از تنج... یہ ضلع سیال جو ہے نا سیال کوٹ ضلع اس میں سے کم از کم ہماری برادری کے پچاس ساٹھ ہزار نکل نکلا سکتے ہیں ایک ضلع سے یہ بات تو سچ ہے نا کہ ہماری برادری کے کم از کم اتنے ایک ضلع سے نکل سکتے ہیں ایک ضلع سے ضلع سے اتنے حفاظ جو ہے نا نکل سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ زوال کے جو اوقات ممنوع ہیں وہ تین ہیں اصل میں جی جن میں نماز پڑھنے کی ممانک ہے ایک سورج نکلتے وقت دوسرا جو ہے زوال کے وقت یعنی اے اے زہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں اختلاط ہے بعض تقریباً اس کو پینتیس 40 منٹ کا کہتے ہیں کچھ زیادہ بھی کہتے ہیں تو تیسرا ٹائم جو ہے سورج ڈوبتے وقت جو ہے نا یہ زوال کا ٹائم ہے ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانت ہے اور بھی اوقات ہیں اور بھی اوقات حدیث شریف سے ثابت ہے جیسا بلوغ المرام میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے یعنی م, مطلب یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک نکل کر بلند ہو جائے جب زوال کا وقت ہو یہاں تک سورج ڈل جائے اور تیسرا سورج غروب کا کے قریب ہو یہاں تک غروب ہو جائے yani اس میں جو ہے نا یہ تین اوقات جو ہیں یہ حدیث شریف سے یہ س... اور دوسری بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکاج پالے, پا پالے اس کو چاہیے کہ مکمل کر لے یہ روایت موجود ہے جی تو لیکن آپ س... سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ ہمارے لیے راہ عمل ہیں تو نماز فجر کے بعد بھی ایک جو وقت ہے وہ بھی سورج نکلنے تک جو ہے کوئی نماز نہیں ہے نماز اثر کے بعد بھی سورج ڈوبنے تک کوئی نفل یا سنت جائز نہیں ہے لیکن یہ وقت جو ہیں یہ اوقات ممنوعہ میں شمار نہیں ہوتے لیکن ان میں حدیث, حدیث شریف سے ممانت موجود ہے یعنی اگر آپ نے نماز فجر جو ہے تاخیر سے پڑھی ہے سورج غروب طلوع ہونے سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی جماعت کے بعد اگر آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی قباہت نہیں لیکن جب آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے یا اس وقت میں پڑھ لی ہے تو پھر آپ کوئی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے اور یہ حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اس حدیث کے رابطی ہیں حضرت ابو شریف میں بھی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور نماز اثر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے یہ متفق والے حدیث ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور اس حدیث کے علاوہ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی حدیث بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی روایت جو ہے وہ مروی ہے اور حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت ایسی جو ہے نا وہ مربی ہے جو ان دونوں اوقات اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانت میں جو ہے نا وہ وارد ہیں تو ایک اور روایت بھی بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے آپ ہیں محبی رضی اللہ تعالیٰ کچھ <تصفح> لوگوں کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں لوگو اثر کے بعد بھی تم لوگ نماز پڑھتے ہو حالانکہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور ہم نے حضور کو یہ دو رگتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی نماز اثر کے بعد دو رگتے اور نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سنت فجر بھی جائز نہیں ہے یہ باتیں جو ہیں حضرت امیر محاوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربوط ہے اور دوسری بات یہ ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی دو رگتے نہ پڑی ہو وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑے یعنی اس وقت میں بھی نماز نہیں ہوتی لیکن یہ وقت جو ہے اوقات ممنوعہ میں شامل نہیں ہے یہ بات آپ دن سن رکھے اوقات ممنوعہ میں شامل نہیں ہے اور جن روایتوں سے نماز کے بعد سنت پڑھنے کی اجازت دہر ہوتی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں یعنی فجر کی سنتوں کے بعد فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا یا کوئی نقل پڑھنا بعض روایات ایسی ملتی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں جس کے لیے آپ جو ہے ترمزی شریف کو جو پہلی فلد ہے ترمزی شریف کی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان, ان کی سندوں پر اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا دوسری بات جس جی شخص نے کی سنت کے ساتھ ساتھ نماز پجر بھی چھوٹ گئی ہو تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد دونوں کو ایک ساتھ قضا کرے پہلے سنت پڑے پھر فرض پڑے جیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاریس میں ایسے ہی کیا تھا جیسا کہ مسلم شریف میں بھی ہے ابود شریف میں بھی یہ روایت ہے نسائی شریف میں بھی موجود ہے اور صبح صادق کے بعد یعنی صبح طلوع ہونے کے بعد فجر کی دو رقص سنت کے علاوہ کوئی اور سنت جو ہے نفل پڑھنا جو ہے وہ مکرو ہے کیونکہ نماز اور عبادت میں اس قدر اور رغبت اور خواہش رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلو پجر کے بعد دو رقط سنتی پڑھتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور نقل یا سنت صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں فرماتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی انا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع صبح سعد کے بعد سوائے دو ہلکی پھلکی رقطوں کے اور کوئی نفل یہ سنت نہیں پڑتے تھے اور اسی طرح غروب آفتاب کے بعد کا بھی مسئلہ ہے لیکن یہ بات جو ہے نا آپ لوگ اس کو اوقات ممنوعہ میں نہیں لیکن چونکہ یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد مغرب سے پہلے کوئی نفل زیاد نہیں جیسا کہ آج کل بعض اہل بدت جو ہے نا یعنی وہابی جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑی شد و مت سے کرتے ہیں اور اس لیے یہ جائز نہیں کہ یہ تاخیر مغرب کا مغرب کے باعث ہیں جبکہ نماز مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم ہے اور اس کے لیے ابود شریف میں ایک حدیث پاک ہے ابو داؤ شریف کی پہلی گرد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت برابر بلائی پر رہے گی یا یہ فرمایا فطرت اسلام پر رہے گی جب تک وہ لوگ نماز مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے تو یہ دو رقطے جو ہیں ہلکی پڑھنا یا پھلکی پڑھنا یا باری پڑھنا جو ہے یہ تاخیر مغرب کا باعث ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اور اسی طرح کی ابو دا شریف میں ایک اور بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ مگر اب سے مروی ہے مغرب سے قبل دو رقطوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور علی سلاۃسلام کے زمانہ میں کسی کو بھی یہ دو رقطے پڑھتے نہیں دیکھا جی لیکن یہ بھی وقت جو ہے انہوں میں نہیں بلکہ خلاف سنت ہے اور اسی طرح خطبے کا وقت بھی ہے جو خطبے کے وقت میں بھی نماز پڑھنا جو ہے جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جی اور اس کے لیے بخاری شریف میں حدیث جب امام جو ہے خطبے کے لیے خطبہ دے تو تم خاموش رہو تو اس لیے اس وقت جو ہے کوئی نماز یہ لوگ جو ہے تحیط المسجد آ کے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور یہ خلاف سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زمانہ ہو یا یہ زمانہ اس میں یہ ہے کہ خطبہ سننا جو ہے وہ فرض ہے اور خطبہ سننے کے بارے میں یا نماز میں سکوت کے بارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے قرآن قرحم یہ آیت جو ہے اس بات پر دلالت کر کے دوسرا یہ ہے مصنف ابن نے ابھی میں یہ بات موجود ہے کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ادا کادل امام والمبر فلاح فلاح اور کوئی فلاح نہیں ہے اور تبرانی میں بھی موجود ہے مجموعہ زواد میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کے الفاظ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام ممبر پر ہو تو نہ کوئی نماز جائز ہے نہ بات جائز ہے جہاں تک کہ امام فارغ نہ ہو جائے اس طرح کے اور بھی اوقات جو ہے نا بہت سے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تین اوقات جو ہیں ان کا خصوصی طور پر ذکر ہے ان میں نہ فرض جائز ہے نہ کوئی واجب کوئی کوئی نماز جائز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہیں ٹرو افتاب کے وقت غروب آفتاب کے وقت اور زوال کا ٹائم یعنی ظہر سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے وہ ایک چالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کا وقت اس کا ہے تقریباً تو جزاک اللہ خیر میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ کا اعلیٰ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور یہ باقی دن جو ہیں انشاء ہم یہ روافض کا رد کریں گے انشاءاللہ ان کی کتب سے اور قطب اہل سنت سے جو ان کے افعال ہیں دس محرم تک انشاءاللہ ان کے موضوع چلتے رہیں گے ان کا ماتم ان کا جناب تعزیہ نکالنا ان کے کڑے پہننا ان کے جناب اس طرح کے افعال جو ہیں وہی بیان کیے جائیں گے کہ شرن ان کی اجازت نہیں یہ گھوڑا نکالنا اس طرح کی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوتی رہیں گی کوشش کیجیے گا کہ ان موضوعات پر جو موضوع ہو اسی موضوع پر سوال ہو تو جو چیزیں اس موضوع میں رہ جائیں تو وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی تو وہ ان پر روشنی ڈالی جائے گی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ میں بھی ابھی ہوں. آدمی ہوں جی آدمی ہوں خط الا میں ان کی آواز سنتا ہوں تو مجھے بہت شرور ملتا ہے بہت شرور ملتا جی تو آپ لوگ میں میں اتنا کروں گا کہ آپ لوگ لائیو گفتگو فرمایا کریں تاکہ روم کی رونق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے تو پلیز جب آپ لوگ بیٹھے ہی ہوئے ہیں تو پھر کم از کم جو ہے نا آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں اور یہ گفتگو کو لائیو گفتگو رکھیں تاکہ اس میں زیادہ مزہ آئے جی جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ اے اے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی اپنیوں کی کتابیں انشاءاللہ شاء اللہ ویب سائٹ پر لانے کی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کے اس پر کام کریں گے کترے کترے سے انشاءاللہ شاء اللہ دریا فل ہو جائے گا اور سنیوں کی کتابیں انشاءاللہ شاء اللہ جیسے کسی نے نقش اسلام پر ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہوا ہے اسی طرح ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ایجوکیشن بھی ایسی ایسی کتابیں لگ جائیں یا سنیوں کی جو بھی ویب سائٹ ہیں ان پر سنیے کی کتابیں آ جائیں تاکہ سنی زیادہ سے زیادہ ان سے مستقبل ہوں جزاک اللہ خیر السلام آمد. جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ اللہ خیر حضرت میرا سوال کا جواب تو رہ ہی گیا ہے مسئلہ نہیں انشاءاللہ پھر کہتے ہیں کہ یاد انڈا صحبت باقی تو انشاءاللہ پھر اچھا ہے ایک بہانہ ہو جائے گا کہ میرا یہ سوال ہے حضرت صاحب نے جواب دینا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ جب آپ آتے ہیں تو میں میں بھی حاضر ہو جاؤں ل سچے رب والی ہو راریاں سب خبریاں میں پاک جاز کوئی سارا نیا بدل میں ان شاء اللہ ایک دوڑے نا میں سنا لوگ ان شاء میں سوال کرنا سوال چھوٹا جا تھی کہ ج اشراق کا ٹائم سے چاش کی نسلوں فرق ہے کہ نہیں ہے یا دونوں گلا پہ پڑے جا سدیں بس ایک چھوٹا جا سوال سیق یاری سچے رب والی ہو یاریاں سب واریا نل میں پاک جہ نا ذکر کو جرکت ساریا نوس پاک جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے آپ مائک چھوٹ گیا میری آواز آ رہی ہے نا میری آواز آ رہی ہے نا آپ سے مائک چھوٹ گیا آپ ماشاء اللہ کتنے پیارے شعر سنا رہے تھے تو آپ سے مائک چھوٹ گیا اتنا سور آ رہا تھا لیکن آپ جو ہے نا سماعت فرما لیں کیا میں نے ان دونوں نمازوں کو ایک ہی نماز کہا ہے آپ ایسا کریں نا بہار شریعت کو کھول لیں بہار شریعت آپ کے پاس ہوگی اس کا حصہ نمبر چار جو ہے. ہے آپ کے پاس حصہ نمبر چار بہار شریعت بھائی آپ کے پاس باہر شریعت ہے کہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا لکھیں گے تو مجھے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اس کے حصہ نمبر چار میں نماز जो کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا وقت اس وقت تک ہے کہ جب آفتاب بلند ہو جائے تو پھر دو رقط نقل ادا کریں کیونکہ حضور علیہ السلام کی نہیں ہے تو ویب سائٹوں میں تو لگی ہوگی نا دولت السلامی کی ویب سائٹ پر ضرور بہار شریعت ہوگی یہ رضوان نے مجھے معلوم ہے آج سے میرا خیال دو تین سال پہلے اسکین کی تھی بہار شریعت کو تو کہیں نہ کہیں لگائی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز فجر کا پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہنا مسجد میں اور پھر سورج نکلنے کے بعد دوڑ کاپ نماز نفل ادا کرنا یہ اشراک ہے نفل ادا کرنے کے بعد آپ کو چھٹی ہے اور چاشت کا بھی یہی ٹائم ہے لیکن فرق کی طرح ہے جہاں بھی سورج بلند ہونے کے بعد پڑھنی ہے تو چاشت کا جو وقت ہے وہ بھی سورج بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی کہ سورج میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جائے اور اس کا وقت جو ہے نا زوال تک رہتا ہے زوال تک اور یہ دونوں روایتوں جو دونوں نمازوں کی بہت بڑی تبدیلت ہے ایک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اشراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا سواب ملے گا جی اور اسی طرح بہت سی فضیلتیں جو ہیں اس کے ساتھ بھی چار کے ساتھ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور بہار شریف بلک چار میں حصہ چار میں صفا نمبر اکیس پر اس کی تفصیل کے ساتھ بحث موجود ہے سفا نمبر اکیس پر اس کی تفصیل سے بحث موجود ہے حصہ چہارم میں آپ وہاں سے کوشش کریں کیا کریں کہ ایسی کتابیں جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس نہیں کہیں بھاری شریعت ہے ویب سائٹ پر موجود ہے موجود یہ انشاءاللہ بھی رضوان کہیں نہ کہیں نکال کے نا آپ کو دیکھا تو اس کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تھوڑا بلند ہونے کے بعد ہے اور یہاں سے ہی اس کا چاشت کا وقت بھی شروع ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا سورج بلند ہونے کے بعد فرق یہ ہے کہ اس کی دو رقطے ہیں اس کی دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے بارہ رقطے پڑتے جی جزاک اللہ خیر السلام علیہ وسلم وہ شیر پھر سے سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اور کسی دن صبح آپ تشریف لائے نا تو میرے گھر میں بھی روزانہ بچے مجھے ناطے سناتے ہیں روزانہ آپ دیکھیں گے ہے تو گھر وہ بہنتے رکھنے والوں کا ہے لیکن الحمد للہ رب العالمین اس گھر میں کم از کم دس افاظ موجود ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایک گھر میں کم از کم دس حافظ قرآن موجود ہے ہاں جی چھوٹے سے لے کر بڑے تک صبح صبح الحمد للہ رب العالمین میں جب آن لائن آتا ہوں تو سب پہلے یہی کام ہوتا ہے جی میں بچوں سے ناطے سنتا ہوں ایک طرف میں بیٹھا ہوتا ہوں دوسری طرف میری بیگم بیٹھی ہوتی ہے وہ پاکستان میں بےچاری بیٹھی ہوتی ہے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم دونوں بیٹھ کے ان سے ناطے سنتے ہمارے گھر میں تین سال سے لے کر بڑی عمر تک کے ناطخ موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین جی? تو کم از کم دس کے قریب حفاظ موجود ہیں ہر وقت اس گھر میں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ